رہی مزید ناظرین السلام علیکم تمام کا استقبال ہے ہدایت حسین السلام میں اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سرزمین کربلا پر ماہ محرم کے پانچ روز گزر چکے ہیں یہ پانچ دن ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے ہر قدم پر ہر مشکل کے وقت ہم تمام کے لیے چراغ ہدایت بن کر ہمیں کافی کچھ سکھایا ہے کربلا کے حالات پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ابن زیاد لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف اپنے وقت کے امام کے خلاف بھڑکا رہا تھا اور لوگ دنیا پرستی میں اس کی طرف ہوتے جا رہے تھے اور یہی رک کر ہم تمام کو اپنے آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہیے کہ جہاں آج اگر ہم ہمارے وقت کے حسین کی بات کریں تو ہمارے نفس میں کون سی چیز ہے جو اتنے زیاد کا کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم ہمارے وقت کے حسین تک نہیں پہنچ پا رہے ہماری زندگی میں ہدایت کے لیے چراغ بن کر امام حسین علیہ السلام کس طرح سامنے آتے ہیں اور کربلا کس طرح ہم تمام کے لیے ایک درس بنتی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں یہ تمام چیزیں ہم جانیں گے ہماری سیریز چراغ ہدایت امام حسین علیہ السلام میں جس میں مسلسل ہمارا ساتھ دے رہی ہیں سسٹر سید اعظمی زہرا آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں سسٹر سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر اگر کربلا کا رخ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ محرم گزر چکی ہے چھ محرم کی صبح نمودار ہو چکی ہے ابن زیاد کوفہ میں لوگوں کو امام کے خلاف کر رہا ہے اور لوگ دنیا پرستی میں اپنے وقت کے امام کے خلاف جا رہے ہیں چھ محرم کو کون سے ایسے واقعات ہوئے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ لوگ کس طرح بھٹک جاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے جیسے جیسے تاریخیں آگے بڑھ رہی ہیں آ, یقیناً غم میں اضافہ ہوتا ہی جا جی. رہا ہے آ, کیونکہ یہاں پر مولا حسین علیہ السلات وسلام کے ساتھ چند افراد ہیں اور یہاں پر لشکر پر لشکر تیار کیا جا رہا ہے ہم اگر چھ محرم کی بات کریں تو چھ جی. محرم الحرام سن اکسٹھ ہجری جب آتی ہے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ابن زیاد جو ہے وہ چونکہ مسلسل ہم اب تک کے سمجھ رہے ہیں جان رہے ہیں کہ وہ مسلسل لشکر کو تیار کر رہا تھا اور بھیج رہا تھا جی تاریخ میں ملتا ہے کہ ابن زیاد مسلسل لشکر جی بھیج رہا تھا یہاں تک کہ بیس ہزار کا لشکر جو ہے اب تک کے تیار ہو, چکا, ہو تھا چکا تھا اور پھر آگے ہم اگر دیکھتے ہیں تو ان کے علاوہ چھوٹے بڑے یہ کئی لشکر اور بھی تیار کر رہا تھا یہاں تک جی کہ ابن زیاد نے عمر سعد کو لکھا کہ اب تک کہ یعنی دیکھیے ابھی 20 ہزار کی تعداد اور پھر دھیرے دھیرے وہ اور بڑھتے بڑھتے پھر اسی ہزار تک کے بھی ایک روایت کے اعتبار سے ہم جی دیکھتے ہیں کہ ملتی ہے اسی ہزار تک کا کوفی لشکر ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ عمر ساتھ کو کہ میں نے اب تک کے تجھے بھیج دیا ہے, جی ہے جی یہاں پر ایک جملہ قابل غور ہے کہ کوفی لشکر یعنی اسی ہزار کوفہ والے یہ کون سے کوفہ والے ہیں وہی کوفہ والے کہ جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں امام کو خط لکھے تھے اور اپنی محبت کا جو ہے اقرار کیا تھا کہ مولا ہم آپ کے منتظر ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ابتدا میں ہم آگے بڑھیں ہم آپ کی ہدایت پانا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے ہدایت پانا چاہتے ہیں ہم یزید سے بیزار ہیں یہ تمام باتیں کرنے والے آج یہاں پر اکٹھا ہو رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں کس کے خلاف جنہیں انہوں نے یقیناً انہی امام کے خلاف کی جنہیں خود خط لکھ کر کے ان لوگوں نے بلایا تھا اور امام بارہا یہ کہتے رہے ہم اس وقت بھی امام جی کا یہی کہنا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں مجھے بلکہ بلایا, مجھے گیا, بلایا گیا, گیا ہے یہاں تک کہ امام نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر کفا والے نہیں چاہتے ہیں تو میں یہاں سے واپس بھی پلٹ جاتا ہوں یہ تمام تر باتیں ہم جی آ, ذکر کر چکے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں چھ محرم کے حوالے سے کہ اسی ہزار تقریباً تقریباً جو ہے کوفی لشکر تیار ہو چکا ہے یہاں پر آ چکا ہے जी. پھر آگے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ابن زیاد نے عمر ساتھ کو لکھا کہ میں نے کسی چیز کی کمی تیرے لیے نہیں رکھی ہے اور بہت سے سوار اور پیادے تیرے پاس بھیجے ہیں کچھ ایسے کہ جو سواری استعمال کر کے جنگ کے لیے جا رہے ہیں کچھ जी. پیادا پیدل بس دیکھو ہر صبح اور شام کی خبریں مجھ تک پہنچاؤ یہ ابن زیاد کا ایک انسٹرکشن تھا عمر سعد کے لیے کہ میں نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے لوگوں کو بھیجنے میں لشکر کو بھیجنے میں مجھے صبح اور شام کی تمام تر خبریں پہنچانا اور پھر ابن زیاد چھٹی محرم سے ابن سعد کو جنگ کے لیے بار بار ابھارتا بھی رہا یعنی یہ تمام لشکر ہی بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہی یہی تھا کہ ہمیں جنگ کرنی ہے ان لوگوں کو ان ملعونوں جی کو جنگ کرنی تھی جب کہ اس طرف مولا حسین علیہ السلاۃ وسلام ہمیشہ بالکل یہ بات واضح آخری دم تک کہ یہ چیزیں ہم تاریخ میں پاتے ہیں کہ امام حسین علیہ صلاۃ وسلام جنگ کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ آپ امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر اور بالخصوص کوفہ والوں کے خطوط کی بنا پر آئے تھے جی بالکل ٹھیک جی سسٹر یہ جو حالات کی ہم بات کریں گے کوفہ کی حالات ہے جہاں پر ابن زیاد تھا اب اگر ہم رکھ کرے کربلا کا جہاں پہ عمر ابن ساتھ تھا تو اس کی طرف سے بھی کافی سرگرمیاں تھی یہ بھی اپنی طرف سے کافی چیزیں کر رہا تھا بالکل. تو کربلا میں چھے محرم کے کیا حالات تھے کون سے واقعات رونما ہوئے جی, چھے محرم کی تاریخ میں سرزمین کربوبلا پر ہم جب نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ چھے محرم کی رات میں جناب خزیما مذاکرات کے لیے آئے ہیں یعنی یزیدی لشکر میں ہیں خزیما۔ اور وہ امام سے مذاکرات کے لیے بات چیت کے لیے آئے جی ہیں اور جس وقت آئے ہیں امام کے خدمت میں تو ایک مرتبہ ایک امام کے لیے ان کے دل میں محبت جی ہے ایک سافٹ کارنر ہے تو یہ امام کے خدمت میں عمر ساتھ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں چھ محرم کا یہ واقعہ ہے لیکن قزیمہ نے آ کر کے امام سے بہت ہی ادب و احترام سے عرض کیا کہ آقا آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں امام کا وہی جواب تھا کہ تم لوگوں نے بلایا ہے تمہارے خطوط مجھے ملے ہیں تو اس بنا پر میں یہاں پر آنے پر مجبور ہوا اور تمہارے ہی بلاوے پر میں تشریف لے آیا اس کے بعد جو ہے گفتگو تھوڑی طویل ہوئی یعنی امام حسین علیہ السلط اور قزیمہ کے درمیان دونوں کے بیچ میں گفتگو جو ہے ایک لمبی ہو گئی اس گفتگو کا اثر خزیما کے دل پر ایسا پڑا کہ امام کا جو عشق اس کے دل میں تھوڑا سا ابھی اٹھا تھا وہ پورے عروج پر پہنچ گیا اور اس نے اس وقت ہی انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب پلٹ کر عمر ساتھ کے لشکر میں نہیں جانا ہے اب وہاں عمر ساتھ منتظر رہا پلٹیں اب پلٹیں گفتگو طویل ہوئی اور خزیمہ امام حسین علیہ السلام کے پاس رک گئے اور عمر ساتھ کے لشکر کی طرف پلٹ کر نہیں گئے جی جی جہاں ہم بات کر رہے ہیں جناب خزیمہ کی جو جس نے امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کی بات چیت کی اور ان کا دل پلٹ گیا تو وہیں اس طرح کی کئی ساری گفتگو کئی سارے کانورزیشن امام حسین علیہ السلام کے عمر ابن سعد سے بھی ہوئے آ, یزید کی طرف سے جو لوگ آئے تھے ابن زیاد نے جن جو لشکر کو بھیجا تھا ان کے طرف بھی امام حسین علیہ السلام نے کئی سارے خطبے دیے لوگوں کے دل کو پلٹانے کی کوشش کی لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جناب خزیمہ کا دل پلٹ گیا لیکن باقی لوگوں پر امام حسین علیہ السلام کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس چیز کی بے شک یہ سوال بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس سوال میں دراصل ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہوئے پاتے ہیں کس طرح سے کہ دیکھیے اس دور میں ایسے لوگ تھے اچھا یہ کون لوگ تھے کیا یہ غیر مسلم تھے کوئی نان مسلم تھے جو امام سے جنگ کے لیے آئے ہیں امام جی سے نہیں مقابلہ نہیں کرنے کے لیے ہیں اپنے آپ کو جی یہ مسلمان ہی کہنے والے تھے جی حالانکہ جی مسلمان ہم انہیں نہیں مانتے کہ جو فرزند رسول کے قتل جی پر آمادہ ہو اور جو ان کے ساتھ دغا کرے اور انہیں بلا کر کے اور پھر اس طرح سے جی بھوکا جی اور پیاسا انہیں رکھ کر کے اور بے رحمی کے ساتھ شہید کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے خدا کی نگاہ ہے لیکن بظاہر یہ کہ خود کو یہ مسلمان کہتے تھے کلما گو تھے رسول کو ماننے والے اپنے دعوی کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ جی سے محبت کرتے ہیں ان کے چاہنے والے ہیں یہ ممکن کیسے تھا کہ رسول سے محبت کا دعویٰ کریں اور دوسری جانب وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے یہ کہہ دیں کہ میرا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جسے اپنے کاندھوں پر بٹھائیں جن کے لیے کبھی سواری بن جائیں جنہیں بارہ لوگوں کے سامنے پہچنوائے کبھی مباحلہ میں لے جا کر کے کبھی زیر قصائی یمانی بلا کر کے بل بل یعنی بہت سے مواقع آئے جب اہل بیت اتہار کو بالخصوص حسنین کریمین علیہ السلام کو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانوائے لوگوں کے سامنے یعنی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول نے تو کبھی انٹریوز ہی نہیں کروایا تھا ان کی عظمت کو بیان نہیں کیا بے شک بارہا اور تاریخ یہ تمام روایتیں اہل سنت والجماعت کی بھی کتابوں میں اور اہل تشیعوں کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں اور بہت ہی مشہور معروف یہ تمام باتیں جو میں نے بھی ذکر کیا چند ایک کا تو لہٰذا یہ تمام چیزوں کو جانتے تھے اس کے باوجود بھی یہ قتل امام حسین پر آمادہ ہو چکے ہیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ لوگ اور بالخصوص جیسا آپ کا سوال کہ ان لوگوں میں عمر ساد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب امام آئے ہیں کربلا تب سے یہ مسلسل امام سے ملاقات بھی کر رہا تھا تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں رسول کا چاہنے والا جی کہہ رہے ہیں اور یہ عمر ساد کے جس کے والد کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے صحابیوں میں سے جی تھی. جی تو لہٰذا اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بالکل بالکل تو ایک تھی بلکل بلکل جی جی تو اتنی ملاقاتوں کے بعد اگر کہیں پر کچھ کمی تھی تو وہ پلٹ جی جانا چاہیے انہیں یزیدوں کی طرف سے عمرے ساتھ کو پلٹ جانا چاہیے اور مولو حسین کی طرف آنا چاہیے لیکن یہ ملعون اس کے دل میں جو کج تھا وہ تھا دنیا پرستی جی کا معاملہ کہ وہ دنیا پرستی دل میں اس طرح سے گھر کر چکی تھی کہ جسے اس نے فضیلت بخشی اور اس نے دوسری جانب جی رسول اللہ کی آل پر ظلم کرنے سے یہ گریز نہیں کر رہا ہے اچھا دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ملاقاتیں کر رہا ہے اور بہت ہی پیار محبت سے بھی سمجھا رہا ہے لیکن اس میں کبھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں بہت محبت امام کے لیے آ گئی ہو نہیں اگر محبت ہوتی تو امام کے قتل پر آمادہ کیسے ہوتا بندشے آپ کیسے کرتا امام کو بے رحمی سے قتل کیسے کرتا یہ تمام چیزوں پر یہ آمادہ تیار تھا اس کے معنی محبت نہیں تھی بلکہ جی یہ آسانی کے ساتھ اور جلد از جلد ختم کر کے اپنی حکومت رے کو حاصل کرنا چاہتا تھا جبکہ وہ حکومت رے پر اس کا کوئی حق تھا ہی نہیں امام نے واضح کہہ دیا تھا کہ جملہ کہا تھا کہ میں جاب پر لوں گا لیکن وہ نوبت بھی نہیں آئی کہ جو ملعون کو ملتا تو یہ سوال دنیا پرستی ایک اہم فیکٹر ہے کہ یہ بار بار بھی امام سے ملاقات کرتا رہا لیکن اس کے باوجود بھی اس کا قلب نہیں پلٹا اور وہاں خزیما کا دل کہ اس میں مولا حسین کے لیے جو عشق محبت تھی وہاں پر دنیا پرستی نہیں تھی اگر چے یہ کہ یہ لشکر میں آ چکے تھے لیکن جب مولا کی طرف آئے ہیں اور ملاقات ہوئی ہے تو دل اب پوری طرح سے مولا کی طرف پلٹ چکا تھا جی. یعنی یہ دنیا پرستی یہاں پر میں تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہوں گی خار نیلم کہ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہم پاتے ہیں کہ یہ دنیا پرستی ہی وہ معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ شروع سے اذیتیں پہنچی ہیں Absolutely. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دور دیکھیں تو وہ دنیا پرست افراد کے جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو رسول کے صحابہ ہیں ہم رسول سے عشق کرنے والے ہیں رسول سے ہمیں بہت محبت ہے اور جب اچھا اچھا معاملہ رہتا تھا تو رسول کے ساتھ رہتے تھے لیکن اگر مشکل آتی تھی تو رسول کو میدان میں بھی تنہا چلے جایا کرتے تھے تو کیا چیز تھا وہ معاملہ کیا تھا وہ ریزن کیا تھا دنیا پرستی تو تھی کہ دنیا سے اتنی محبت تھی کہ جب یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا نہیں مل رہی ہے جان ہی چلی جائے گی یہ جو ہے خوف پیدا ہوا تو رسول کا ساتھ چھوڑ دیا پلٹ گئے پھر یہی ایسے افراد کی دنیا پرستی کے ہم دوسری مثال دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں با رہا فرماتے رہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور جناب زہرا کے بارے میں تمام تر فرقه یہ تو متفق ہیں اس بات پر کہ رسول اللہ کی پیاری عزیز بیٹی تھی تو اب اسی بیٹی کو اگر کچھ تحفے میں والد دے دے اور بعد رسول عربی یہ دنیا پرستی ہی تھی لوگوں کی کہ جنہوں نے جناب زہرا کے حق کو چھینا اس حق پر قبضہ کیا غاصب بن گئے دختر رسول عربی آ کر خود یہ کہتی رہی کہ میرا حق بنتا ہے اس پر ثبوت گواہیاں سب کچھ پیش کی وہ تحریر کی نہیں تھی کیا ضرورت تھی کہ اپنی سچائی کی لیکن ان مل... انہوں نے وہاں پر اسی دنیا پرستی کی لالچ میں جناب صدیقہ طاہرہ سے بھی گواہی طلب کی آپ نے اسے بھی پورا کیا لیکن پھر بھی یہ دنیا کے لالچ میں اس کو بھی جھٹلاتے رہے انکار کرتے رہے دنیا کی پھر مثال ہم آگے بڑھ کر کے پاتے ہیں کہ جناب زہرا اسی طرح سے اس دنیا سے رخصت ٹوٹی جی پسلیوں کے ساتھ ہوئی حتہ کے مولا امیر یہ دنیا پرستی ہی تھی دنیا کی لالچ ہی تھی کہ لوگوں نے باد رسول عربی اس آقا اس مولا کو تنہا کر دیا کہ جن کا ہاتھ بلند کر کے رسول اللہ نے غدیر میں کہا تھا کہ جس جس کا میں مولا اس اس کے علی مولا من کن مولا مولا علی مولا ہر ایک جانتا ہے اس بات کو اس اعلان کو لیکن ابھی رسول اللہ کا کفن بھی میلا نہیں ہونے پایا اور دنیا کی لالچ اس قدر تھی کہ اس میسج کو اس عظیم پیغام کو بلا, دی بلا گیا دیا گیا غدیر دی. کو جی. ہی بلا دیا گیا اور بلکہ یہ جملہ غلط نہ ہوگا کہ انکار غدیر کا نتیجہ تھا جو کربلا واقع ہوئی ہے Absolutely. تو یقیناً یہ دنیا کی لالچ مولائے امیر کو ان کے منصب پر آنے نہیں دیا گیا اور جب مولائے کائنات کو ان کا یعنی حکومت ملی ہے ظاہری حکومت مل گئی اس وقت بھی لالچ دنیا کی اتنی تھی کہ مولائے امیر کو چار سال سے زیادہ حکومت کرنے نہیں دی گئی اور آپ کو شہید کر دیا گیا دنیا کی لالچ تھی امام حسن علیہ صلاۃ وسلم کا معاملہ یہ مثال بھی ہمارے جی سامنے موجود ہے کہ مولا حسن علیہ السلاۃ وسلام جن کے لیے قیام کر رہے ہیں جن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں دشمن سے سامنا کرنے کے لیے ڈٹ کر لڑنے کے لیے آمادہ ہیں وہ افراد ہی امام حسن مشتبہ کا ساتھ چھوڑ رہے تھے اور پھر سازشیں یہاں تکا دیا گیا بالکل اور حتیٰ کے امام حسن علیہ السلام کو تنہا ترین سردار بنا دیا گیا, گیا, گیا. بالکل تنہائی کا عالم کہ اس طرح سے لوگوں نے چھوڑا ہے تنہا کیا ہے اور پھر یہی روش اختیار زمانے کے ان بے وفا لوگوں نے اس وقت بھی کی جب امام حسین علیہ السلاۃ وسلام کا دور آیا یعنی یہ دنیا کی لالچ تھی جو امام حسین علیہ السلاۃ وسلام کے سامنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی کہ امام کو بلا کر کے اور پھر دنیا جب ملنے لگی اور یہاں پر یزید نے خزانے کے منہ کھول دیے اور وہ درہم و دینار سونا لگا تو اپنی تلواریں دے دی ان لوگوں نے اور سونا لے لیا اور امام کے مخالف ہو گئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو یہ دنیا پرستی تھی کہ جس کی وجہ سے عمر ساتھ کئی بار مل کر بھی امام سے اس کا دل نہ پلٹا اور خزیمہ ایک ملاقات میں چونکہ وہاں پر دنیا پرستی نہیں تھی امام کی طرف آ گئے اور دوسری چیز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ حرام غزہ بہت بڑا معاملہ رہتا ہے حرام غذا کا اگر انسان کے شکم میں حرام غذا موجود ہے یا وہ جو روزی کما رہا ہے وہ, وہ ذریعہ حرام, حرام, حرام ہے, ہے ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تو بہت خیال کرتے ہیں کوئی حرام غذا کھاتے نہیں ہے لیکن اب ہم غور کریں جس ذرائع سے رزق ہمیں مل رہا ہے جو بھی رزق کا ذریعہ ہے ہمارا کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ حرام طریقہ ہے کسی مار اوخلی. کر کے یا کسی کی چیزیں لے کر کے غصب کر کے یا کسی ایسے جاب یا بزنس میں جو حرام جو حرام جس کی اجازت اسلام نہیں دیتا اور اس کے ذریعے جو ملنے والی کمائی ہے وہ بھی حرام ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ حرام چیزوں کا اثر تھا کہ مولا حسین علیہ سلاۃ والسلام کے سامنے جو لشکر ہیں امام اپنے آپ کو بار بار پہچانوا رہے ہیں کیا لوگ پہچانتے نہیں تھے پہچانتے ہیں کہ یہ فرزند یا آفس جا رہا ہے تو وہاں پر دستیاب نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا کچھ بھی تم کھا لو کیا ہے اتنا چل جاتا ہے نہیں وہی چیزیں پھر آگے چل کر اثر کرتی ہیں کہ اچھائیوں کا اس پر اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا یہاں پر میں خدیث ذکر کرنا چاہوں گی کہ جو بہت سی کتابوں میں ہیں گناہان کبیرہ جلد اول کی صفحہ نمبر 806 پر بھی موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کے پیٹ میں حرام مال کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے تو وہ اس کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد آسمان اور زمین کے تمام فرشتے اس پر لانت بھیجتے ہیں حرام غزہ حرام طریقے سے حاصل کی گئی غزہ یا پھر حرام غذا جب پیٹ میں گئی تو وہ شکم کا حصہ بن گئی اب جب وہ شکم کا حصہ بن گئی تو فرشتوں کی لانت کا وہ, اگدار، اگدار وہ انسان ہو جاتا ہے تو اب جب جس پر فرشتے لانت بھیجیں تو کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان فلاں گا نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات جی ہے کربلا جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں اب آگے یہ نہ ہو جائے خدا نہ کرے کہ اگر اسی حرام غذا کے سائے میں ہم اپنی زندگی کو پروان چڑھاتے رہیں جی جب جی امام وقت کا ظہور ہو اور امام سدا دیں وقت یہی حرام غذا ہوگی جو کہنے نہیں دے گی بالکل یہ سوچنا چاہیے ہم مجلسوں میں جاتے ہیں اور کیسے انہوں نے امام کو دگا دے دیا امام کا ساتھ نہیں دیا تو وہی آج ہمیں اپنے آپ کو اسی فرش ازا پر بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے وقت کا حسین ہمیں پکارے گا تو کیا ہمارے دل اتنے پاک ہے کیا ہماری جو غذا ہے جو ہماری انکم ہے وہ اتنی پاک ہے کہ وہ ہمارے اور ہمارے وقت کے امام کے بیچ میں نہیں آئے گی اور اگر نہیں ہے خدا نخواستہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے ہم کچھ غلط کر چکے ہیں تو یہ فرش اعضا ہم تمام کے لیے ایک بہترین موقع ہے پروردگار عالم سے امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے وسیلے سے معافی مانگنے کا اور ایک نئی شروعات کرنے کا اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہی ہے چینل. ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ